سعیدی محبوب خرشی علیہ مدد زبانہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے شاعری عموان مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جی نے کام چائیے مجھ کو جی کا سم چاہیے ہم تمہارا دل رہا تمہارا دل ہمارا جا رہی ہے مجھ کو جی the بس پکارا جیے تمہارا دل ہمارا چلو لنتے تے پر یا دل تم لنتے پر یاد ta uh -huh. uh -huh. بن یاد تو پانوں ले ہو اپنی کو سوار جانے اپنی ب خرمان چاہیے, کی خرمان چاہیے سارا معاشرہ ناراض ہو ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ کالب ناراض نہیں اللہ ہی کام آئے گے کوئی مخلوق اللہ کے سفا کوئی ایسا نہیں جو انسان کے کام ہیں. نہ دنیا میں نہ آخرت میں سب عارضی سہارے ہیں عارضی خوشیاں ہیں عارضی غم ہیں عالمی تقریب ہے عارضی مال ہے عارضی دولت شان و شوقت ہے عارضی سہارے ہیں سب کے سب چھوٹ جانے والے ہیں ایک سہارا اللہ کا ہے نہ دنیا میں چھوٹتا ہے نہ وہ اپنے بندے کا ساتھ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ خبر میں چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں چھوڑے ہیں وہی ایک سہارا ہے اور کوئی سہارا نہیں نہ اولاد نہ ماں باپ نہ بیوی بچے نہ مال و دولت نہ وزارت کی کرسیاں نہ نئی لذات عالم کچھ بھی نہیں سب پانی ہے مٹی ہے مٹی ہو جانے والا ہے اللہ کو ناراض نہ کریں کسی مخلوق کے خاطر اللہ کو ناراض نہ ساری مخلوق کو راضی رکھیں لیکن اللہ کو ناراض نہ رکھے اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو اگر وہ خلاف شریعت حکم دیں اس وقت ان کی بات ماننا جائز نہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے آج یہ ہے کہ والدین خدا نہ نخواستہ ایسا حکم دیں خلاف شریعت کام کا تو ان کو ادب کے ساتھ معذرت کرے غصہ نہ کرے لڑائی نہ کرے بحث نہ کرے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر ماں باپ برائی کا حکم دے تو ان کی ان کے جو ہے وہ ادب کے ساتھ ان کو منع کر چاہے اگر, اگر وہ کافر بھی ہوں ماں باپ تو بھی ان کے ساتھ ادب کا کام نہ کروں جناب رکھوں ان کے ساتھ ان کے سامنے ہر وقت کندھے جکائے رکھو اور ان کے ساتھ معاملہ کرو اور ان کو جھڑکو نہیں اور ان کی بے دبی نہ کرو جی سب تعلیمات لیں لیکن اللہ کو ناراض کرنا کسی مخلوق کے لیے عقل ممکن نہیں ہے اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مخلوق تو کبھی راضی ہوتی ہی نہیں مخلوق کو راضی کرنا انتہائی مشکل ہے. ماں باپ بیوی جی بچے اور یہ سارے ہمارے دوست احباب اہل و حال ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں گے یہ راضی ہوں گی اور اللہ تعالی ناراض ہو جائے اس سے بڑا خسارت ہوئے گی اللہ کو راضی کرنے کی جو فکر کرتا ہے ساری مخلوق اس سے راضی ہو جاتی ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے جو اللہ کو راضی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بہت بہت سستا یعنی مل جاتے ہیں بہت زیادہ آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے کوئی زیادہ جتن نہیں کرنے پڑتے ہیں کوئی مال زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا بس گناہ سے بچتے رہو اور جو احکامات کا مات ہے جو انتہائی آسان ہے ان کو بجا لاتے رہو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں مخلوق سے کلینداد رحمت والے ہیں ماں باپ سے بھی ہزار درجہ رحمت ان کی بڑی ہوئی ہے محبت پڑھی ہوئی ہے اپنے دلچسپ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں بہت تھوڑی سی دو آنسو نکلے اور یہ بندہ بندے کا مقام اور شہم پہ پہنچ جاتا ہے ملائکہ اس کے مقام پر رش کرتے ہیں کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی اعتراض قصول ہیں اور ہے ملک کی جس کو نہیں ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انتہائی مقرر بنا لیتے ہیں ان کے راستے میں چلتا ہے آوزاری کرتا ہے گلاؤ سے بچنے کا کم اٹھاتا ہے ان کے پیار کو کچھ نہیں کہ کی کیسا پیار کرتے ہیں ایسی جلدی اللہ حاضری ہو جاتے ہیں جگہ حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما لیں گے وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والی اور ودود ہے فرمایا کہ یہاں وفوب کے ساتھ و نازل کرنے کا راز کیا ہے وہ کی معنی بہت زیادہ محبت کرنے والی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ذات ہے بہت بخشنے والے لیکن وہ کیوں بخش دیتے ہیں اس لیے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں مارے محبت کے کام کر دیتے ہیں بخش دیتے ہیں اتنی زیادہ محبت والے ہیں ماں کی بھی محبت کیا ہوگی ماں کی محبت اگر ایک درجہ ہے اللہ کی محبت سو درجہ ہے اور یہ سو درجہ مثال سمجھانے کو ہے اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں جو اللہ اپنے بندوں سے کیسی کیسی محبت کرتے ہیں تر ہو میری جان آپ پر دن پیدا میری جان بی مجھ کو نقل بچے بیل کی مجھ کو نقل بن <سؤال> فریاد ہے اللہ آپ اپنا دستِ کرم ہماری ٹوٹی ٹوٹی چھولوں کی جانب بڑھاتی دیجئے اللہ آپ وہ ذات دیں جو عطا فرمانے والے بھی ہیں اور ہماری ٹوٹی ٹوٹی چھولوں کو بھی آپ جوڑ سکتے. سکتے ہیں اور اللہ جتنا آپ برسات پر سکتے ہیں اور کوئی کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے تو بس آپ اپنا دستے کرم بڑھائی اور ہماری چھوڑیوں کی بھی تعمیر کر دیجیے کیونکہ وہ کٹی پھٹی ہے یعنی ہم ہم صرف جیسے مانگ نہیں رہے آپ سے ہماری نیتیں جو ہے وہ سادت نہیں ہے ہم چوری چوری دوسرے دوسرے کاموں میں بھی चाहते ہونا چاہتے ہیں گناہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہمارے ہماری چھولیاں کٹی پٹی ہیں وہ بات نہیں ہے है وہ نہیں ہے وہ نیتیں ہماری وصلاط نہیں ہے مانگنے کا لیکن اردا آپ وہ ذات ہیں جو ہماری پھٹی ہوئی چوجیوں کو بھی سی سکتے ہیں مرمت کر سکتے ہیں اس قابل کر سکتے ہیں کہ آپ کی آتا کو ہم سنبھال کر رکھے دن میرے دن ہوتے چار میرے سر کو تیرا تاری دس بخشانی میں سندیل ماں دس بخشانی دور داد اپنے پتا دور ان کی رامت کا بلا مچے منت <تصفيق> Gay pistol horror محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی حادی سے مبارکہ کی الحامی تشیہات کا مجموعہ ترجمہ غیبت کا گناہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ اشد ہے فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیبت دنا سے زیادہ سخت کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دنا کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے جس سے دنا کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں کیونکہ اگر جا کر اس سے کہے گا کہ ذرا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تو اس کو اور زیادہ ندامت ہوگی اور اس کی رسوائی اور بدنامی کا اندیشہ ہے جنا حق پر رات نہیں ہے آم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندوں پر کہ ہماری آبرو کی کیا حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی عزت رکھی کہ اس کو حق پر عبادت نہیں رکھا بلکہ اس گناہ کو اپنے حق میں شامل فرما لیا تو یعنی اگر سے یہ فیل یہ فیل اور قبیل جو ہے یہ بندوں ہی سے متعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر ڈالی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حق میں لکھ دیا تاکہ میرے بندے رسوا نہ ایک کام رسوا ہی کر لیا ایک دوبارہ رسوا نہ کرے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی عزت رکھ لی کہ اس کو حق کو لباد نہیں رکھا بلکہ اس گناہ کو اپنے حق میں شامل فرما لیا کہ بس کہہ دو کہ یا اللہ مجھ سے یہ हो قبیرہ ہو گیا से آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھا ان سب گناہوں سے معافی چاہتا ہوں تو معاف ہو جائے گا بندوں یا بندیوں سے جا کر اس معاملے میں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے معاف کر دو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیورت ایسی چیز ہے کہ جس کی زیورت کی گئی اس سے جا کر معافی مانگنی پڑے گی کہ اس کو خبر لگ جائے کوئی بجرات میں ہے جی تابری میں ہے اس کی یہاں کسی نے غیبت کی تو اگر اسے خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنا نہیں چاہیے یہ حکیم کی مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب خان بھی اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ جس کی آپ نے غیبت اور برائی کی ہے اس کو اگر خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی نہیں مانگنا لازم نہیں تو پھر کیا کریں اس کے لیے یہیں سے مؤثرت مانگ ہو کچھ پڑھ کر بخش دو مشکال شریف میں کر پا رہے عیبت میں یہ روایت ہے کہ یوں کہے اللہ عملی وال اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کرے اور اس کو بھی معاف کر دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود وہ کی بھر کے غیبت کر لی اور پھر یہ الفاظ کہہ دیے غیبت کرنا گناہ قبیلہ ہے اور ہم سن رہے ہیں اگر فرما رہے ہیں کہ عبو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن سے بھی زیادہ اوشد ہے اس لیے کہ ہم جس کی غیبت کر ڈالی اور اس کو خبر بھی ہوگی لیکن پھر اس کا انتقال ہو گیا یا اس سے رابطہ نہ ہو سکا یا اس کے پاس نہ جا سکے ملاقات نہ ہو سکے تو اس کو معاف کیے بغیر مر جائے گا تو پھر وہ کیسے معاف ہوگا गई हो یہ نہیں کہ ڈالے اور پھر یہ کہ قطع ہو گئی ہے اس کے لیے یہ معافی طریقہ ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کرے اور اس کو بھی معاف کر دے یعنی اس کی مقصد کی بھی دعا کرے کہ جس نے ہم نے بر... جس کی ہم نے برائی کی ہے یا سنی ہے اے معاف فرما دیجیے برائی کرنا اور سننا دونوں حرام ہے حدیث پاک میں ہے اور عبد نے برعیبت کی تعلیم بھی بتایا غیبت بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ غیبت جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیبت کر رہے ہو کہتے ہیں کہ نہیں ان میں تو یہ بات موجود ہے ہم تو صحیح بات کہہ رہے ہیں غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں تو اسی کو غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کو سب اس کے پیچھے بیان کرے جبکہ وہ موجود نہ ہو اور ایسی بات کہے جو اگر وہ ہوتا تو اس کو بری معلوم ہوتی تو یہ علامت ہے غیبت کی کسی کو غیبت کہتے ہیں اور بعض لوگ غلط سے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہی بات ہم نے تو حق بات کہی ہے برائی اس کے اندر موجود اور اگر برائی نہ ہوئی اور بیان کی ہو تو پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا اس کو تومن کہتے ہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے برائی کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں ہے عجیب میں ہے کہ جس نے کسی کی برائی سنی اور کچھ نہیں بولا بونگے کی طرح بیٹھا رہا ادرک لاہو کی دنیا اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت نے عذاب دے گا جب کسی کی قیمت ہو رہی ہو اس وقت خاموشی حرام ہے اس سے کہو کہ آپ غیبت نہ کیجیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے گناہ میں مبتلا نہ کیجیے اس کا دفاع کرو یعنی جس کی غیبت کر رہا ہے اس کا دفاع کرو چاہے جھوٹ بولنا پڑ جائے یہ کہو کہ اس کی تعریف کرو کہ وہ بہت اچھے آدمی ہے اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیا اور اس کی غیبت کو روک دیا اللہ تعالیٰ اس کا ادر اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور جس نے عبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملائی ہاں ہاں مجھ کو بھی یہی ڈاؤٹ ہے شک ٹھیک کہتے ہو یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ خرابی ہے ہاں میں ہاں ملائی اور اس کا دفاع نہیں کیا تو ادرک اور دنیا والا آخرا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں آزاد دے گا اور اگر دفاع کی قدرت کی ہمت نہیں تو اس منزل سے ہو جائے جہاں بکت ہو رہی ہے لہٰذا روزانہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ یا اللہ مخلوق کا کوئی حق ہم نے مارا ہو کسی کی غیبت کی ہو یا یابت سنی ہو یا ان کو برا کہا ہو تو یہ جو میں صبح شام تینوں قل پڑھتا ہوں اس کا ثواب ساری امت کو دے دیجیے یعنی جن جن کے حق میں ہمارے جن جن کے حق ہمارے اوپر ہیں ان کو اس کا ثواب دے دیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ ان کو ہم سے راضی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ تینوں قل والا وظیفہ آپ کو مخلوق کے شر سے بھی بچائے گا اور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے کتنی آسان بات ہے मंशा یہ ہے کہ ضیبک کا کپارا یہ ہے کہ جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو جس مجلس میں غبت کی ہے ان لوگوں کے سامنے اپنی نالائکی کرے करें यह یہ اس کا علاج ہے اور है بھی ہے کہ ہمت کر کے سیبت جو ہے کھڑا ہو جائے غبت کی عادت جن کو ہوتی ہے से آسانی سے نہیں جاتی وظیفوں سے نہیں جاتی اور اپنے آپ مجاہدہ کرنے سے نہیں جاتی بزرگوں نے اس کا یہ علاج بتایا کہ اسی منزل سے کھڑے ہو کر اپنی بے وقوفی اور نالائکی کا اعتراف کریں کہ کہو کہ ہم سے بڑی نالائشی ہوئی اگر ان میں ایک عید ہے تو سینکڑوں خوبیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کو ثواب کریں اور جو اہل حقوق ہیں ان سے جا کر معافی مانگ لو خشت یہ کہ اس کو آپ کی جبت کی اطلاع ہو گئی ہے اور اگر اطلاع نہیں ہے تو پاں مقام جا کر اس کا دل خراب مت اس بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجیے میں نے کل آپ کی قیمت کی تھی اس سے بے چارے کو اور اذلیت ہوگی روزانہ صبح شام تینوں کوئی پرکت یوں دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان لوگوں کو عنایت فرمائیے جس کا میں نے کوئی حق مارا ہو برا کہا ہو غیبت کی ہو کسی قسم کا بھی حق ہو تاکہ قیامت کے دن یا اللہ ہم پر کوئی مقدمہ دائر نہ کر دے اور ثواب ان کو دے کر ان کو ہم سے راضی کر دیجیے اسی طرح जन्नत के اللہ آپ جنت کے راستے پر آ جائیں گے کیونکہ جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کے حقوق میں بھی معافی ہو جائے اور بندوں کے حقوق میں بھی معافی ہو جائے والے دوست آئے ہوئے ہیں فری صاحب کے گھر اللہ تعالیٰ کو جزائش دے دیتے. طلب کی بات ہے ورنہ اکثر سرکار یہی تھا کہ محرم کی وجہ سے مجلس نہیں مجلس وہاں نہیں ہو سکے آج اسی گز بھی بند ہو گئے تو اس وجہ سے کوئی رابطہ بھی نہیں رہا معلوم بھی نہیں تھا کہ حالات کیا ہے وہاں کے تو اب ارادہ کیا کہ نہیں وہاں جانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہاں ماشاءاللہ اللہ سب دوست آئے ہوئے ہیں خواتین بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت بس سن رہے ہیں الحمد للہ جس جس تک بھی آواز پہنچی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ راستہ ایسا ہے عجیب کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں اب وہاں آئے وہ ہیں اللہ کے محبت میں وہ ان کو پورا کا پورا مال ملے گا کہ وہاں ہم نہیں جا سکے لیکن وہ تو اپنی طلب لے کے آئے اور ان کو ضرور ملے گا ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر قرائی سے ہماری حفاظت کروائے اور پاک و صاف بھروائے عیدت کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شاطر قیامت کے دن مفلس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا پوچھے جانتے ہو کہ مفلس کون آپ رکھتے ہیں صحابت نے کہ رسول اللہ مفلس بھری بتائی جس کا مال نہ ہو ہوقی ہو بالکل فرمایا کہ آخرت کا مخلص قیامت کا مخلص وہ ہے کہ جس نے دنیا میں تو خوب نیکیاں کمائیں لیکن غیبت کر کر کے اور گناہ کو اپنے بڑھا لیا اور کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جس کی غیبت کی ہوگی اور جس, جس کی قیمت کی, کی ہوگی اس کے گناہ خلا دی جائے گی جس نے غیبت کی اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی قیمت کی اور اگر وہ نیکیاں کم پڑ گئیں خدا ناخواستہ قیمت زیادہ کی تھی معاف نہیں معافی نہیں،, معاف نہیں،, معاف نہیں, معاف نہیں مانگی تھی معافی نہیں کرائی تھی جو طریقہ بھی حضرت نے فرمایا تو کیا ہوگا کہ اب نیکیاں کم پڑ گئیں تو جس کی قیمت کی ہے پھر اس کے گنا اس پہ لادی جائیں کہا کہ یہ ہی آدمی قیامت کا مخالف ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نیکیاں بہت ہیں نواز روزے زکاط کچھ نہ کچھ تو ملے گا لیکن خدا نخواستہ ہم نے کسی کا حق دیا کسی کا مال مارا ہوا ہے کسی کی وراثت کر اور نہیں دیا حصہ یا غیبت کر ڈالی کسی کو تکلیف پہنچا ڈالی کوئی بھی ایسا کام کیا جو جو حکوق الباد میں سے حق اللہ میں سے خدا خاندہ وہاں جا کر پھر اس اللہ تعالیٰ بدلہ دلائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری نیک کہ وہ دوسروں کو دے دی جائے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کی ان افراد کی ترجیح کی ہمیں توفید نصیب فرمائے ان کی بیماریوں کا تذکیہ اور یہ اللہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے صحبت جہ اللہ سے ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مجالست اور ان کے ساتھ مکاطبت اور اطلاع اور اتباع اور, اور, اور, اور انتیات کے ذریعے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے مشاعر سے استفادے کی توفیق عطا ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ